اور عذاب دے منفق میردوں اور منفق عورتوں اور مشک میردوں اور مشک عورتوں کو جو اللہ پر گمان رکھتے ہیں انہیں پر ہے بری گردش اور اللہ نے پر غزب فرمایا اور انہیں لانت کی اور ان کے لیے جہنم تیار فرمایا اور وہ کیا ہی برا انجام ہے